اصل میں انگریزی حروف کا ادب تو نہیں ہے لیکن انگریزی میں اگر کوئی دینی مضمون حضور کا نام ہوگا انبیاء کرام کے نام ہوں گے قران مجید فرقان حمید کے ایت کا اردو میں ترجمہ ہوگا ایسی چیزوں کا ادب کسی بھی زبان میں یہ ضروری ہاں یہ صحیح نہیں ہاں اس فف کا بھی احترام کرنا چاہیے اگرچہ وہ اس سے مراد حضور کا نام نہیں مگر آپ کا نام اگر محمد رکھا ہے تو ماں باپ نے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا اور حدیث شریف میں ہے کہ اپنے نام اچھے رکھا کرو کہ کل تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے اور ایک حدیث شریف میں جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھا وہ بھی جنتی ہے اور جس کا نام رکھا وہ بھی جنتی تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز کا میں نے تو بتایا نا آپ کو محمد یا احمد یہ تو این ادب کے الفاظ خالی حروف تحجی جو ہیں ان کا بھی ادب کیا جائے بھائی ساری چیزوں کا حکم ایک ہی ہے چاہے وہ بسکٹ کے ڈبے پہ ہو یا دوا کے ڈبے پر ہو حروف تو ہیں نا وہ اس کا احترام ادب جو ہے وہ ضروری فل دعا کہ اللہ صلی اللہ صحیح دا